ان مہم جنفرم زین تمبا لتی اخرجل عبادی والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالثة يوم القيامة سبحان ربك رب العزة يما يسفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين اللّہ صل على سید محمد علی سیدین محمد وبارک وسلم اللّہ صل على سیدین محمد علی سیدین محمد وبارق وسلم اللہ جل الح نے حضرت انسان کو مخلوقات کے اندر خاص مقام عطا فرمایا ہے چنانچہ اس مقام کا اندازہ تو قرآن مجید کی بے شمار آیات سے ہوتا ہے اللہ جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور خود ان کا تصویہ فرمایا ان کی نوک پلک درست کی فائضہ سوئی تو ہو انفقی مر روح ہی اور اپنی روح خاص میں سے اللہ تعالی نے اس کے اندر روح پھونکی پھر حکم دیا فقاؤ لہو ساج کہ کیا فرشتوں تم سب کے سب اس آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ فرشتے کتنی اعلیٰ مخلوق ہیں وہ مخلوق جن سے ایک لمحے کے لیے بھی معصیت گناہ نہیں ہو سکتا فص المال اکات مجمع تو سارے فرشتے سیدے میں گر گئے حضرت آدم علیہ السلات وسلام کو انہوں نے سیدہ کیا یہ انسان کی انسانوں کے باپ حضرت آدم کی عزت اور ان کا شرف ہے جو اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو وہ امانت عطا فرمائی کہ اللہ تعالی کے احکامات پر یہ چلے گا اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارے گا اننا اورزن الامانت عل سماواتی ولاضی ولجبال فابئینہ یام اللہ و اشفق نمحا و حم انسان ہم نے یہ امانت آسمانوں پر زمینوں پر پہاڑوں پر پیش کی مگر کوئی بھی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا انکار کیا اور ڈرنے لگے لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا انسان نے اللہ جل جلال کی طرف سے مکلف بننے کی امانت کو اٹھا لیا اس وجہ سے انسان کا بہت بڑا مقام ہے اور انسان مخلوقات میں سب سے زیادہ اونچا مقام رکھتا ہے, ہے تو اللہ کی مخلوق اور مخلوق مخلوق ہی ہوتی ہے خالق جس نے مخلوق کو پیدا کیا مخلوق محتاج ہوتی ہے اپنے پیدا کرنے والے کی ہر لمحہ ہر گھڑی مخلوق محتاج ہے اپنے خالق کی لیکن مخلوقات میں درجے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ درجہ حضرت آدم کو دیا ان کو جنت میں ٹھہرایا اور پھر ان کی وحشت اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑا عطا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہوا کو تخلیق فرمایا اور ان کو ان کے ساتھ رکھ دیا کہ دونوں میاں بیوی موانست کریں محبت کریں اور جنت میں رہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تکوینی جو تقدیری علم تھا اور مرضی تھی اس کی وجہ سے آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں اور ان کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیج دیا گیا گویا کہ ہمارا اصل وطن تو جنت ہے لیکن دنیا میں امتحان کے لیے اتار دیے گئے دنیا یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ ایک چھوٹا سا سیارہ ہے جتنی بڑی کائنات اللہ نے پیدا کی ہے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں سیارے اور ستارے اس میں ہیں خود سورج اتنا بڑا ہے اور نظام شمسی کے اوپر جو تحقیق ہوئی ہے اتنے بڑے بڑے سیارے موجود ہیں اس میں سے ایک سیارہ جس کا نام زمین ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے چنا اور اس کے اندر انسان کی زندگی کے لیے کچھ تھوڑی سی ایسی ایٹماسفیئر ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ یہ انسان جا کر اس میں رہے اور اپنی زندگی گزار سکے حقیقت میں یہ انسان تو جنت کا باسی ہے اور جنت کا باسی دنیا کی سختی جھیلنے کے لیے دنیا کے سخت ترین ماحول اور موسم اور ان تمام چیزوں کو برداشت کرنے کا اہل نہیں ہے جتنا زیادہ یہ نازک ہے اور جتنا زیادہ اس کو آسن طریقے سے پیدا کیا گیا ہے اس کے اندر جو جذبات ہیں اس کو جو عقل عطا کی گئی ہے یہ جن چیزوں کا طالب ہے وہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی دنیا میں اس کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتیں دنیا میں اس کو وہ سکون میسر نہیں ہو سکتا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا لیکن کیا کریں اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ اس انسان کو جنت سے اتارا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا آپ اندازہ لگائیے آدم علیہ السّلاۃ والسلام کی تنہائی اور وحشت کا کیا عالم ہوگا جب ان کو اس دنیا پہ اتارا گیا کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو بہت دور حضرت حوا سے اتارا گیا اور بہت برس وہ روتے رہے اور پھر بہت مشکل کے بعد ان کی ملاقات ہوئی چنانچہ یہ پہلے انسان ابو حضرت ابو الانسان حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہے ان کی سرگزشت ہے جو کہ قرآن میں کم و بیش سات جگہ پر بیان کی گئی ہے انسان دنیا میں واقعتاً امتحان کے لیے آیا ہے اس امتحان میں چند خاص چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اس امتحان کی مدت ہی اس کو معلوم نہیں دنیا کے امتحان ہوتے ہیں ان کا وقت بورڈ وغیرہ کے پیپروں میں تین گھنٹے اور ہمارے مدارس کے وفاق المدارس کے چار گھنٹے کا ایک فکس ٹائم ہوتا ہے ایک انداز ہوتا ہے پیپر جو ریٹن کرنا ہوتا ہے اس کا ایک پیٹرن سیٹ ہوتا ہے بالکل اس سیٹ پیٹرن پہ پیپر آتا ہے اور پیپر کیا جاتا ہے لیکن اس انسان کا امتحان عجیب ہے ہر انسان کا امتحان فرق ہے اور ہر انسان کے امتحان کا ٹائم فرق ہے کوئی بائیس سال میں مر رہا ہے کوئی نوے سال میں نہیں مر رہا کوئی مرنے کو تیار بیٹھا ہے اس کو موت نہیں آتی کسی نے ابھی زندگی کی توانائی اور زندگی کی خوشیاں دیکھی نہیں ہوتی کہ فرشتہ لینے آ جاتا ہے کوئی غریب ہے تو بہت غریب ہے کھانے کو کچھ میسر نہیں کوئی امیر ہے تو بہت زیادہ امیر ہے اس کو اپنی دولت کا حساب لگانا مشکل ہے کہ میں اس دولت کا کیا کروں کدھر لے جاؤں اس دولت کو غرض یہ امتحان بڑا ہی عجیب ہے لیکن لینے والے نے یہ امتحان ایسے ڈیزائن کیا ہے ہم تو اعتراض نہیں کر سکتے ہمارا کام تو صرف امتحان دینا ہے چنانچہ یہ امتحان زندگی کے آخری سانس تک جاری رہتا ہے اس امتحان کے اندر انسان کو مختلف تکالیف اور مختلف قسم کی بیماریوں اور مختلف قسم کی مضرتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسان کے سامنے ہی اس کے پیارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں دنیا چھوڑ کے رخصت ہو جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کسی کو نہیں روک سکتا اپنے کسی پیارے کو نہیں روک سکتا اس کی جان نہیں روک سکتا انسان کا مال لٹ جاتا ہے انسان خود بیمار ہو جاتا ہے اس کا جسم کے اعضاء کام کرنے چھوڑ جاتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا صحت اگر پیسوں سے ملتی ہوتی تو دنیا میں کوئی بیمار نہ ہوتا خوشیاں اگر پیسوں سے ملتی ہوتی تو دنیا میں کوئی بے غم غم والا اور غمگین نہ ہوتا لیکن امتحان ہے اس امتحان کی یہ ساری ڈائمنشنز ہیں جس امتحان میں ہم زندہ ہیں تو یہ زندگی ہی امتحان ہے اور اس امتحان کے اندر یہ جو شخصی اطلاعیں پیش آتی ہیں جو کہ ہر شخص کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں یہ اور ہر انسان کے مقدر ہیں یہ تکلیفیں یہ خوشیاں یہ بیماریاں یہ طے ہیں اللہ کی طرف سے ہر انسان کے لیے لکھی گئی ہیں ماں آصاب من مصیبت انفل عرضی ولا فی انفقم اللہ فی کتابن قبل ان نبرآحا لیکن اس آیت میں ایک اور دوسری عمومی مصیبت کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو پوری زمین پہ آتی ہے فرمائے ماں افا بم مصیبت فلم عرضی والا فی انکم نہیں آتی کوئی آنے والی مصیبت زمین کے اوپر نہ تمہاری جانوں کے اندر مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ ایک کتاب میں محفوظ ہے جس نے یہ جہان بنایا ہے جس نے یہ امتحان لینا شروع کیا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ کس کس پر کیا مصیبت آنی ہے کس وقت آنی ہے کیسے آنی ہے لکھ رکھا ہے اور کوئی اس سے بچ نہیں سکتا چنانچہ چونکہ وہ رحیم بھی بہت ہے کریم بھی بہت ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے ان کو امتحان کے لیے اتارا ہے یہ کمزور ہیں اور طرح طرح کی یہ مصیبتیں سہ نہیں سکتے اس لیے ان امتحانوں پر ایسا اجر ملتا ہے ایسی اس کی رضا مل جاتی ہے کہ آدمی کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ اس امتحان پر اور اس مصیبت پر اتنا کچھ ملنے والا ہے تو یقین مانیے کہ لوگ امتحانوں کی اور تکلیفوں کی تمنا کرنا شروع کر دیں تمنا کرنا شروع کر دیں لوگ تکلیفوں کو پکارا کریں لوگ اس بات کی تمنا کیا کریں جیسا کہ صحیح حدیث میں آ چکا ہے کہ جب قیامت اللہ دن مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا تو اس قدر زیادہ ہوگا کہ اس وقت لوگ تمنا کریں گے کہ اکانش ہماری چمڑوں کو ہماری جلدوں کو دنیا میں کینچیوں سے کاٹا جاتا لیکن آج کوئی مصیبت کو کوئی تکلیف کو پسند نہیں کرتا زندگی میں دنیا کے اوپر آنے والی بڑی بڑی وبائیں آفات کبھی سیلاب آتے ہیں کبھی زلزلے آتے ہیں کبھی تعاون اور وائرس پھوڑتے ہیں تو انسان ان سے تب ہی طور پر کراہت کرتا ہے انسان ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی اولاد کو کوئی تکلیف ہو وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ میں ان تکلیفوں سے بچ جاؤں اور حقیقت میں یہ انسان کی طبیعت ہے اور اس طبیعت اس کے برخلاف آپ کو کوئی بھی کرتو دکھائی نہیں دے گا اسی طرح یہ بالکل اسی طرح موت کا معاملہ ہے موت سب سے بڑی تکلیف ہے موت سب سے بڑی مشکل ہے موت جب آتی ہے تو واقعتاً انسان اس دنیا سے ہی چلا جاتا ہے تو سب کچھ گویا کہ ختم ہو جاتا ہے وہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو موت کی بھی کوئی تمنا نہیں کرتا کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا چنانچہ ہماری شریعت کا کیا خوبصورت حسن ہے کہ اس نے منع کر دیا کہ کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کیا کرے کسی تکلیف کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے کسی وبا کسی کرونا اور تعاون کی وجہ سے چند حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں انانس ابن مالک رضی البا تعلیٰ عنہ قالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولاء یا تمنا کو ملمعت الزل ابی اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک ہرگز موت کی تمنا کیا کرے کسی تکلیف کی وجہ سے جو نازل ہو فائن کان بد متمن اور اگر وہ بہت ہی مجبور ہو جائے تو یوں کہے فل یقل اللہ ماہنی ماں کا نتل حیات خیر و توفنی ازا کا نت الوفاط و خیر روا و اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ خیر ہے زندگی میں میرے لیے اور مجھے موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہو اور مسلم میں ابھی ہو رہا ہے عظیم متن سے روایت ہے اس کے لیے دعا بھی نہ کیا کرے اذا ان قطع کیونکہ تم میں سے جب کوئی ایک مر جائے گا تو اس کا عمل منقطع ہو جائے گا انزی المن عمر اللہ خیرن اور سچی بات یہ ہے کہ مومن کے لیے عمر لمبی عمر ایک بہت خیر ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ اعمال میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور بخاری میں روایت کیا گیا بھیرضی متن سے لا تمنا حد کو ملوت اما محسن فلاں اللہ کوئی بھی موت کی تمنا نہ کیا کرے اگر وہ نیک ہوگا تو وہ نیک کیوں میں بڑھے گا وہ اما مسی فلعلہ فلاں یستعتب اور اگر وہ بدکار ہوگا تو شاید وہ جلدی کر رہا ہے وہ جلدی کر رہا ہے عذاب کی کہ وہ موت مانگ کے عذاب کو جو ہے وہ جلدی مانگ رہا ہے جو انس رضیم موتن کے اوپر جب احوال آئے جب یہ صحابہ کے اختلافات ہوئے اور حجاج کا زمانہ ہوا حجاج بن یوسف جو بہت سخت زمانہ تھا تو اس وقت وہ کہا کرتے تھے بخاری المسلم میں ہے انانا صنع لولا انّول السلمانہ ان تمن تمن المعت ن تمنعین اگر اللہ کے نبی نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا موت کی تمنا سے تو آج ایسے حالات آئے ہیں کہ ہم موت کی تمنا کر لیتے ہم موت مانگتے اور اسی طرح جو ہے بخاری میں حضرت خباب کے بارے میں حدیث نقل کی گئی ہے دخلنا اعلیٰ خباب کیس بن نبی حازم سے و نہود و قدق یاتن کہ ان کو وہ بیمار تھے اور ان کو سات جگہ آگ سے داغ لگائے گئے تھے فقالَََََََََََََََََََََََََََََ نبى ياسلمہ اند و بلمعت لداؤ تو بى اگر اللہ كے نبى نے ہمیں موت سے منع نہ کیا ہوتا تو آج میں موت کی تمنا كرتا اور حضرت سعد بن ابی وکاس رضی متن کو جب ہارٹ اٹیک ہوا تھا آپ علیہ السلام کی حیات میں تو انہوں نے موت کی تمنا کی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنل الموت موت کی تمنا نہ کر فعین کن تمن جنّّا اخیر الکھ اگر تو جنتی ہے تو دنیا میں رہنا تیرے لیے خیر ہے کہ تو اور نے کیا جمع کر کے جنت میں درجے کو پہنچے گا فعین کن تمنار فما یو اجی ہمار یہاں اور اگر تو جہنمی ہے تو کیا جلدی ہے کیا جلدی ہے وہاں تک جانے کی؟ تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان موت کو انسان تکلیف کو پسند نہیں کرتا وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کو ایک کانٹا ہی چب جائے وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کو کھانسی ہی لگ جائے وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا واللہ ہی کہ اس کا ایک روپیہ بھی گم ہو جائے ایک روپیہ بھی گم ہو جائے نا تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے انسان کو دکھ پہنچتا ہے بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انسان بہت زیادہ جلد باز ہے کہ قرآن میں آتا ہے انسان بہت زیادہ جلد باز ہے اور وہ اپنے لیے برائی کو طلب کرنے لگتا ہے بعض اوقات بدعا کرنے لگتا ہے جلدی میں ہے جلد باز لیکن برائی پہنچ جائے تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے وہ پکارنے لگتا ہے وہ آس توڑ دیتا ہے یہ انسان کا حال ہے چنانچہ یہ تو وہ بات ہے جو انسان کی فطرت ہے جس کے اوپر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور واقعتاً زندگی ایک نعمت ہے مومن کے لیے کہ وہ نیک اعمال اس کے ذریعے سے کرتا ہے چاچے دو روایتیں پڑھنا ہوں ان ابھی بکر اللہ امبا تعالاً قول ان رجلن قول یا رسول اللہ کے نبی اچھا آدمی کون ہے قول من طال عمر وحسن عمل آپ نے فرمایا اچھا انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اس کا عمل بھی اچھا ہو قالفاسی شر کا برا آدمی کون ہے کالا من طال عمره ہو وسا عمل ہو جس کی لمبی عمر ہو لیکن عمل برے ہوں عمل برے ہوں تو یہ بڑا برا آدمی ہے یہ بہت برا آدمی اللہ اکبر تو معلوم ہوا کہ لمبی عمر مل جانا بھی ایک نعمت اور موت کی تمنا کرنا اور تکلیفوں کی تمنا کرنا یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو شریعت لازم کی ہے اس کے تحت اس کی روشنی میں یہ جائز نہیں چنانچہ مسلم کی ایک روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلاۃ وسلام ایک آدمی کی ایک انصاری صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو بالکل سوکھ کر چڑی کے بچے کی طرح ہو چکے تھے آپ نے فرمایا اے فلانے تو نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی کہاں ہاں اللہ کے نبی میں نے یہ دعا کی کہ اللہ جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں کوئی سزا اگر دینی ہے تو مجھے دنیا میں دے دے تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ اے فلان تو کہاں اس کی طاقت رکھ سکتے ہیں تو دعا کرے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں آفیتافرما محمت یہ دعا بہت خوبصورت دعا ہے اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کی آفیت اور معافی کا سوال کرتا ہوں لیکن اگر مصیبت آ جائے اگر وبا پھوٹ پڑے اگر تکلیف آ جائے بیماری ہو جائے کینسر ہو جائے کرونا وائرس ہو جائے کوئی اور تکلیف ہو جائے اور انسان اس میں پھنس جائے اب وہ نہیں بچ سکتا اب تو وہ اس میں گرفتار ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا اس کو بہت بڑا اجر ملے گا اس کو بہت بڑی جزام ملے گی کیونکہ اللہ جللہ جلالہ نے اس کو اس حال میں مبتلا کیا ہے اللہ جو اس کے خالق ہیں وہ اس کو اس مصیبت میں خود ڈال دیا ہے اب صرف صبر کے اوپر وہ کچھ مل جائے گا وہ کچھ مل جائے گا جو شاید بڑے بڑے عمل کرنے پر نہیں ملے گا میں سچ عرض کرتا ہوں کہ موت کی تمنا یہ تو جائز نہیں موت کو پکارنا اور کسی تکلیف کو اور کسی عذاب کو بلانا اور دنیا میں مشقتوں کو طلب کرنا یہ تو بالکل درست نہیں لیکن جب یہ آ پڑی جب یہ مصیبت بغیر مانگے آ گئی جب یہ تعون اور یہ وبائیں پھوٹ گئیں اور ایک آدمی اس میں مبتلا ہوا اور پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا وہ بیچارہ شہید ہو گیا تو اب کیا ہوگا اب اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اب اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اس کو بخار بھی ہوگا تو بخار کی وجہ سے بھی اس کے گناہ جھڑیں گے تو اس سے زیادہ تو شدید قسم کی بیماریاں ہیں جو وبائیں ہیں ان سے اس کو کتنا زیادہ آجر ہوگا کتنا زیادہ اس کو بدلہ ملے گا تو یہ شریعت اسلامی کا دوسرا ایک پہلو ہے ایک دوسری جہت ہے مجھے امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے پہلی جہت تو یہ ہے کہ خود مت مانگو میں دوبارہ خلاصہ کر رہا ہوں خود مت مانگو اللہ سے کوئی مصیبت نہ مانگو کوئی تکلیف نہ مانگو بس ہر وقت آفیت کا سوال کرو السلام نے مستقل اس کی تعلیم دی مستقل اس کے اوپر سمجھایا اور تمام صحابہ اسی پر تھے کہ وہ آفیتوں کے سوال کیا کرتے تھے اللہ سے آفیت مانگتے تھے اور کبھی بھی اپنے لیے کسی مصیبت کو طلب نہیں کیا کرتے تھے لیکن جب مصیبت آ گئی جب بخار آ گیا تو اب کیا ہوگا آپ ذرا اس شریعت کے دوسرے پہلو کو سماعت کیجیے میں عربی عبارت کی جگہ پر اب صرف اردو عبارت پر اکتفا کروں گا چونکہ میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے اور میں حوالہ دے دوں گا کہ عربی عبارت جو ہے میں کس جگہ سے جو ہے وہ نقل کر رہا ہوں چنانچہ حضرت انس رسیمۃ سے روایت ہے رسول پاک شاہ مایا کہ تعاون سے مسلمان کے لیے شہادت کا درجہ ہے روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم نے دیکھیے تعاون ایک گلٹی تھی ایک وبا تھی جو کہ پڑی تھی اور جس نے صحابہ میں سے بہت ساروں کو شہید کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تعاون نہ ہوا لیکن علیہ السلام نے اس کے بارے میں احادیث ارشاد فرما دی یہ تعاون پھیلا ہے اٹھارہ ہجری اور یہ واقعہ ہے حضرت عمر رضی کی خلافت کا پہلے بھی میں اس پہ بیان کر چکا ہوں اس وقت اس تعاون کے احکامات بیان کرنے تھے کیونکہ اس وقت کرونا وائرس کا آغاز ہوا تھا اور یہ اردن میں جو اس وقت شام کا حصہ تھا وہاں پر لشکر اسلام موجود تھا حضرت معاذ ابن جبل حضرت ابو عبیدہ بن جرا اور بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود تھے تو وہاں یہ تعاون پھیلا تھا اور ہزاروں کی شہادت ہوئی تھی چنانچہ اللہ کے ربی نے یہ بتا دیا کہ یہ وبائیں یہ مصیبتیں یہ کیسے عجر دیں گی یہ کیسے تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف کریں گی بخاری مسلم کی ایک روایت جس میں بہت خوشخبری ہے ابو سعید خود عظیم متن سے روایت ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی مشقت کوئی تعب تھکاوٹ کوئی فکر کوئی رنج کوئی اذیت نہیں پہنچتی یہاں تک کہ اس کو ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور مسلم میں ایک روایت میں نے کئی دفعہ پڑھائی ہے یہاں پر بھی شاید ذکر کیا بیان میں آپ علیہ السلات تشریف لے گئے ام سائب جو ایک صحابیاں ہیں دیکھا کہ بخار کی وجہ سے کانپ رہی ہیں اور وہ بخار کو سب سباں حما،, حما اور وہ بخار کو گالی دے رہی ہیں آپ نے فرمایا بخار کو گالی نہ دے بخار کو گالی نہ دے بخار بنی آدم کی گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے اللہ وقت اسی طرح ایک اور روایت جو کہ بڑی عجیب ہے کہ حضرتانہ سرزی امتوں نے فرمایا کہ رسول فرمایا کہ جب مسلمان کو کوئی کوئی بھی بلا کوئی بھی مرض آتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے بستر پہ لیٹ جاتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو نیک کام یہ حالت صحت میں کرتا تھا وہ سارے لکھو وہ سارے لکھو کیوں کیوں کہ اگر یہ صحت یاب ہوتا تو وہ سارے کام کر رہا ہوتا اب چونکہ یہ مریض ہو گیا اور یہ مرض کا لگ جانا اس بچارے کے اختیار میں نہیں تھا اس لیے یہ اللہ کی رضا پر راضی ہے صبر کر رہے جاؤ اس کو عمل پھر فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں تو اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں اور اگر وفات دیتے ہیں تو اس کو گناہوں سے صاف کر کر اس کی مفرت کر دیتے ہیں لاہو تو, تو یہ تو میں نے عمومی روایت آپ کے سامنے پڑھی امی جان عائشہ رضیم وطن کے مسلم میں روایت آتی ہے کہ حج کا موقع تھا مینا کا میدان تھا لڑکوں کو دیکھا قریش کے کہ وہ ہس رہے ہیں پوچھا کیوں ہس رہے ہو کہاں فلاں جو ہے وہ خیمے کی پست یعنی اس کی چوب سے اڑ گیا اور قریب تھا کہ گر جاتا اس کی کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ جاتی جیسے لڑکے کسی کو دیکھ کر ایسے کوئی پھسل جائے تو ہسنے لگ پڑتے ہیں بچے تو فرمایا ہسو نہیں مسلمان کو کہ چھوٹا سا کانٹا بھی چپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں تو یہ تو ایک میں نے کچھ عادیث پڑھ دی جو کہ انفرادی مصیبتوں کے بارے میں تھیں کہ ایک مسلمان کو اگر بخار ہوا کسی مسلمان کو کینسر ہو گیا کسی مسلمان کو اور کوئی مرض ہو گیا تو ان تمام امراض کے اندر اس کے ساتھ جو بھی تکلیف کا معاملہ پیش آیا اس کے لیے بہت بڑا اچر ہے اور آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو وبائیں پھیلتی ہیں جو تعاون اور اس قسم کی بڑی بڑی وبائیں ہیں اس کے اندر مسلمان کے لیے کتنا بڑا اجر ہے تو بخاری اور مسلم کی روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے رسول صلی اللہ شاہ سمایا کہ جو مسلمان تعاون میں شہید ہو جائے تو اس کے لیے شہادت کا اجر ہے دوسری روایت جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا وہ کیا ہے کہ آپلیہ علیہ و اسلام کو بتایا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو وہ شہید ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے جبرائیل سے کہا کہ میری امت کے شہید تو پھر بہت کم ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور آپ کی امت کے شہید بڑھا دیے گئے تو روایت کا تجمہ کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ شہداء پانچ قسم پہ ہیں شہدا خمسن پانچ قسم پہ ہیں نمبر ایک وہ جس کو تعون اور وبا لے جائے وہ شہید ہے کیا بڑا اجر ہے یعنی اللہ کے نبی کی رحمت دیکھیے کہ جو بندہ شہید ہو رہا تھا اللہ کے راستے میں اس کے برابر میں یا اس سے کچھ درجے کم میں شہید کا درجہ دلوا دیا وہ جو وبا سے مارا جائے جو تعاون سے مارا جائے اور جس کو پیٹ کی بیماری ہو پیٹ خراب ہوا ڈائریا لگ گیا اور بچارہ موشنز کی وجہ سے مر گیا یا جو دریا میں یا سوئمنگ پول میں کسی جگہ ڈوب کے مر گیا اور اسی طرح وہ جو بیچارہ جس کے اوپر دیوار گر گئی مکان کی چھت گر گئی وہ مر گیا اور یہ تو چار ہیں اور وہ جو اصل ہے وہ تو وہی ہے جو کہ شہید ہوا اللہ کے راستے میں تیسری روایت جو کہ بخاری اور مسلم میں ہے بخاری کی روایت کے الفاظ نقل کر رہا ہوں اور مسلم میں بھی روایت موجود ہے الفاظ کچھ فرق ہیں حضرت عائشہ علی مطل سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تعاون کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تعاون کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ یہ تعاون تو ایک عذاب ہے جو تم سے پہلے کفار پر یا بنی اسرائیل پر مقرر کیا گیا لیکن اللہ جل جہانو نے اس کو میری امت پر رحمت بنایا ہے جو شخص بھی اپنی بستی میں اپنے مکان پر صابر رہے گا اور اللہ سے امید رکھے گا تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا شہید کے برابر ثواب ملے گا آپ اندازہ دادا لگائیے کتنی بڑی فضیلت ہے کتنی بڑی فضیلت ہے تو میں دوبارہ خلاصہ کرتا ہوں تاکہ بات آپ سمجھ جائیں کہ ہماری شریعت میں ہماری شریعت میں موت کی تمنا کرنا جائز نہیں مصیبتیں مانگنا جائز نہیں لیکن جس کسی پر مصیبت آ جائے اور وہ چلا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی رحمت فرماتے ہیں اور ایسے اس کے اوپر کرم فرماتے ہیں اور اللہ جلا جلا اس کو فضل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو مصیبت میں ڈالا تھا اور یہ مصیبت میں صابر اور شاکر رہا تو میں اس سے خوش ہو جاتا ہوں میں اسے معاف کر دیتا ہوں تو کیا عجیب کیا عجیب بشارت ہے کیا مومن کی کیا عزت ہے خدا کی قسم کہ یہاں پر اس نے مصیبت برداشت کی تکلیف برداشت کی اور اس دنیا سے چلا گیا اللہ جلا جلالہ خوش ہو رہے ہیں اللہ جلا جلال اس کو معاف کر رہے ہیں کیوں اس کی وجہ فضرت دوبارہ غور کیجیے اس کی وجہ پر ذرا دوبارہ غور کیجئے میرے بیان کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ اصل میں یہ امتحان ہے اور یہ امتحان بڑا عجیب ہے نہ اس کا کوئی ٹائم مقرر ہے نہ اس کے کوئی سوال مقرر ہے نہ اس کا کوئی طریقہ مقرر ہے ایک عجیب امتحان ہے کسی کو دولت دے کے اپنا آزما رہے ہیں کسی کو فاکوں سے آزما رہے ہیں کسی کو تعلیم دے کر آزما رہے ہیں کسی کو جہالت میں آزما رہے ہیں کسی کو زمین دے کے آزما رہے ہیں کسی کو زمین لے کر آزما رہے ہیں کسی کو بیمار کر کے آزما رہے ہیں کسی کو صحت دے کے آزما رہے ہیں کہیں وبائیں پھوٹ رہی ہیں لوگ جا رہے ہیں تو آزما رہے ہیں جنازے اٹھ رہے ہیں تو آزما رہے ہیں یہ آزمائش ہے اس کو آزمائش سمجھیے کہ ہمارے دلوں کا خوف اور دہشت دور ہو جائیے ہو جائے سکون پائیے اللہ کی رضا پر راضی رہیے اور اصل بات یہ ہے کہ اس کی اطاعت پر جمے رہیے یہ کوئی بات نہیں کہ ایک انسان کسی وبا سے ڈر کر کسی حالات و فتنے سے ڈر کر اعمال چھوڑ دے اللہ سے تعلق میں کمی ہو جائے نہیں نہیں یہ ہے ورنہ جو ناکام پہ لگا ہوا تھا جو جمع رہا جو صابر رہا جو محتسب رہا جس نے تمنا کی کہ اللہ جلا جلالہ مجھے معاف کر دے اللہ جلا جلال مجھے معاف کر دے اور وہ اللہ سے امید رکھتا رہا اللہ جلا جلال اس کے ساتھ اس بیماری کی وجہ سے اس تکلیف کی وجہ سے بہت زیادہ مہربانی کیا کریں گے بہت زیادہ مہربانی کریں پانچے کیا عجیب امتحان ہے کیا عجیب امتحان ہے اللہ اکبر تو اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ولا تہذن و تہین ولا, تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ان تم المنی <مؤمنين> ستر شہید ہوئے تھے عہد میں بہت غم تھا انصار اور مہاجرین میں سے اور انسار کی کثرت سے شہادتیں ہوئی تھیں عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں بچے یتیم ہو گئے تھے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ولا تہین ولا ت سست نہ پڑو غم نہ کرو وان تم العال تمہیں غالب ہو تم ہی کامیاب ہو تمہیں کو مرتبہ ملے گا ان کن تم مومنین اگر تم مومن ہو میں روز یہی بات کرتا ہوں کہ ڈرنا ہے تو اس بات سے کہ ہمارا ایمان نہ ضائع ہو جائے ڈرنا ہے اس بات سے کہ میرا عمل نہ کہیں حبت ہو جائے میرا عمل کہیں غیر مقبول نہ ہو جائے ڈرنا ہے تو اس بات سے کہ میری نیت میں کہیں ریا آ جائے رہا وائرس بیماری کرونا موت اس سے ڈرنا نہیں ہاں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن ساری امید اللہ سے لگانی ہے ساری امید اللہ سے لگانی ہے وہ ذات دیکھ رہی ہے جس کو جس کی موت لکھی ہے اس کو یہ وائرس ایسے ہی آ کے لگے گا جیسے کسی کے دل کا نشانہ لگا کر گولی چلائی جاتی ہے اور جس کو نہیں لگنی اس کے چاروں طرف بھی چاروں طرف بھی وبا پھیل جائے گی اس سے کچھ نہیں ہوگا چنانچہ یہ جو میں نے حدیث صاحب کے سامنے پڑھی ہیں یہ شرح الصدور لسوتی علامہ جلال الدین سیدتی کی کتاب ہے شرح الصدور اس سے میں یہ روایتیں نقل کر رہا ہوں اسی کتاب کی تلخیص کی ہے حضرت حکیم محمد مولانا شفیع تھانوی صاحب نے شوق وطن کے نام سے بہت ہی اعلیٰ رسالہ ہے اور ہر بوڑھے آدمی کو اور ہر وبا میں اس رسالے کو پڑھا جانا چاہیے تھانہ بھون میں جب تعاون پھیلا تھا تب ہی حضرت نے یہ رسالہ لکھا تھا اس میں حضرت نے یہی باتیں بیان کی ہیں جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ عادیس بیان کی ہیں اور حضرت کے حیات میں بہت سارے لوگ تعاون میں وہاں پر مظفر نگر میں کاندلا میں اور تھانہ بھون میں گئے شہید ہوئے جنازوں کے جنازے اٹھے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا حضرت کو اس زمانے میں حضرت زاد السعید لکھ رہے تھے جو دروشی کی فضیلت پر ایک کتاب ہے لکھا کہ جس دن اس تحریر کرتے تھے اس دن کوئی تھانہ بھون میں موت واقعہ نہیں ہوا کرتی تھی تو حقیقت میں بات یہی ہے کہ بندہ مومن موت سے نہیں ڈرتا زندگی کے لیے سبب اختیار کرتے ہیں احتیاطیں اختیار کرتے ہیں تاکہ اس کی زندگی لمبی ہو جائے اور یہ زندگی اس کو اعمال پر مداوت کرنے اور اعمال میں بڑھنے کا ذریعہ ہو جائے لیکن اگر لیکن اگر وہ گرفتار ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو وہ گھبراتا نہیں وہ ڈرتا نہیں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے چنانچہ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی کیا تھا جب ان کو مقام جرف پر معلوم ہو گیا کہ شام میں تعاون پھیل چکا ہے تو وہ واپس ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعلن ہو وہیں تھے انہوں نے کہا میر من قدر اللہ کیا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو تو حضرت عمر بہت جلالی تھے فرمایا ابو بیدا اگر تیرے علاوہ کوئی اور یہ بات کرتا تو میں اس کو سزا دیتا نفر من قدر اللہ قد قدر اللہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف دوڑتے ہیں ہمارا اسباب اختیار کر لینا ہمیں تقدیر سے بچا نہیں سکتا ہم مدینے چلے جائیں گے تو کیا موت سے بچ جائیں گے چنانچہ حضرت ابو عبیدہ خاموش ہو گئے اور واپس اپنے لشکر میں رہے پھر کیا ہوا حضرت ابو عبیدہ کی بہت وقت تھی امین و حاضی العما ان کی بہت شان تھی حضرت عمر اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ میں امیر المومنین ہوں میں اپنا حکم دے کر ابو عبیدہ کو یہاں سے نکال لیتا ہوں تاکہ یہ مسلمانوں کا ایک عظیم سرمایہ بچ جائے تو خط لکھا کہ اے ابو عبیدہ ہمیں تم سے بڑا ضروری کام ہے تم اس خط کو ملتے ہی اس خط کے ملتے ہی چلے آؤ تو جب خط ان کو ملا تو انہوں نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا کہ عمر اب میرے بارے میں کیا تدبیر کر رہا ہے لیکن میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں اور انہوں نے وہ علاقہ نہیں چھوڑا اور بلکہ بازیات میں ہے کہ دعا بھی کی چنانچہ ان کو بھی وہ پھوڑا نکلا ان کی گھر والی کو بھی پھوڑا نکلا ان کے بیٹے کو بھی تعاون کا پھوڑا نکلا اور تین دن دن کے اندر اندر وہ تین وہ تینوں حضرات جو ہے واسل بحق ہو گئے تو یہ صحابہ کی شان تھی صحابہ ایمان کے بچانے پہ ڈرتے تھے ابن ابی ملیکہ نے کتاب المان بخاری میں نقل کیا ہے تیس صحابہ سے میں ملا ہوں جلیل القدر جو اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے صحابہ ایمان کے چھوٹ جانے سے تو بہت ڈرتے تھے ہاں وہ موت سے بچنے کی تدابیر اختیار کرتے تھے لیکن موت سے ڈرا نہیں کرتے تھے وہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے تھے اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو یوں مضبوط فرمائے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی رہا کریں اللہ جل جلال سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا اسی دشت میں جو اردن کا یہ دشت ہے جس میں اٹھارہ ہزار کے قریب صحابہ دفن ہیں معاذ نے جبل رضی متن کو بھوڑا نکلا اور تعاون کے وجہ سے ان کی دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو انہوں نے آخری الفاظ فرمائے اے اللہ تو جانتا ہے مجھے مجھے زندگی سے محبت تھی مگر اس لیے نہیں کہ میں نہریں نہریں بہاؤ مجھے زندگی سے محبت تھی مگر اس لیے نہیں کہ میں باغ لگاؤں مجھے زندگی سے محبت اس لیے تھی تاکہ میں سخت گرمی کے روزے رکھا کروں مجھے زندگی سے محبت اس لیے تھی کہ میں راتوں کو نماز پڑھا کروں مجھے زندگی سے محبت اس لیے تھی کہ میں علماء کی صحبت میں بیٹھا کروں تو یہ صحابت ہے جو جا رہے تھے تو اپنی زندگی کے جانے پر وہ یہ دمارکس دیتے ہوئے جا رہے تھے کہ زندگی واقعتاً قیمتی چیز ہے کیونکہ یہ اعمال بنانے کی چیز ہے زندگی کا یہ وقت اعمال بنانے کا کی اینٹیں ہیں اعمال بنانے کا یہ را مٹیریل ہے اعمال اسی وقت میں بنا کرتے ہیں لیکن جب کسی انسان کی موت کا وقت آ جائے تو تقدیر سے کوئی بچا نہیں کرتا تقدیر جب اتنی طے ہے تو ہم کیوں خوف زدہ ہوں ہم کیوں پریشان رہیں کیوں ہم راتوں کو نیند نہ آئے کہ کچھ ہو نہ جائے جو ہونا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے لکھا ہے کوئی بچ نہیں سکتا اللہ کی تقدیر سے اور جس نے بچنا ہے کوئی اس کو مار نہیں سکتا تو یہ وہ بات ہے یہ وہ بشارتیں ہیں جو اللہ جلا جلا نے بندہ مومنین کے لیے ارشاد فرمائی ہیں اللہ جل جلال اپنی تقدیر پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں نیک اعمال پر اور ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جلا جلال ہمارے ساتھ خاص کرم کا معاملہ فرمائے ہر مسلمان یقیناً اس بات سے گھبراتا ہے کہ اس پر یا اس کے گھر والوں پر کوئی مصیبت ہو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حسب و نمبا ہوا نمل وکیل روزانہ سارے گھر والے بیٹھ کر اس کا اہتمام کیا کریں اور توجہ کے ساتھ اس کو پڑھا کریں تین سو تیرہ دفعہ کی مقدار دفعہ کی مقدار جو ہے وہ عرض کی جا رہی ہے روزانہ اس کو پڑھیں اور اس کو پانی پر سارے مل کر پھونک دیں گھر کا ہر بندہ اسے پڑھے اور پانی پر پھونک دے اور صورت فاتحہ تین دفعہ صورت اخلاص تین دفعہ بھی پڑھ لیں پندرہ سے بیس منٹ کا عمل ہے تمام چھوٹے بڑے بچوں کو بھی اس پہ لگا دیں اس پانی کو اپنے کولر میں اپنے بڑے پانی میں ملا لیں اور یہی پانی سارا دن استعمال کیا کریں ایک تصویر اللہ وحدہ اللہ شریک اسی طرح صب و شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں اس کے بعد بے فکر ہو جائیں کوئی کرونا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کے بچوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ کے نبی نے فرمایا لا ادبا ولا تیارہ نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے اور نہ کوئی بد فالی ہوتی ہے <تصح> یہ نہ سمجھیں یہ ضرور احتیاط کریں ہاتھ ملانے سے گریز کریں ہاتھ ملانے کو منع کر رہے ہیں تو آپ کو اسباب اختیار کرنے کی مکمل اجازت ہے کچھ فاصلے پر رہیں تو بالکل ٹھیک ہے ماسک لگا لیں تو بالکل ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سوچنا کہ شاید یہ بھی سیکرٹ کیریئر ہے کرونا کا اور مجھے اس سے کرونا نہ لگ جائے اس سے کرونا نہ لگ جائے یہ حدیث کے بالکل خلاف ہے لا ادوا ولا طیارہ کوئی بیماری متدی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے کہ فنا آدمی اس کے اندر کرونا کے وائرس چھپے ہیں اور اب مجھے اس سے لگ جائیں گے ایسے کانپ کانپ کے ڈر ڈر کے زندگی گزارنے کا کیا فائدہ اگر تجھے کرونا لگنا ہے تو انسان کے سانس کا اللہ محتاج نہیں خدا کی قسم ہوا میں اڑتا ہوا کرونا بھی آئے گا اور تیرے سینے میں گھس جائے گا اور تو سات پردوں کے اندر چھپ کے بیٹھ جا پھر بھی کرونا سے نہیں بچ سکتا اور جس کو نہیں لگنا وہ ان احتیاطی تدابیر کو ضرور اختیار کر لے لیکن یقین اللہ پر رکھے کرونا کی برسات ہو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کرونا کے وائرس بارش کی طرح برسیں پھر بھی اس انسان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے جس کی زندگی اللہ کی طرف سے لکھی ہے تو یقین رکھیے لا ادوا ولا تیارہ کوئی بیماری کسی انسان سے دوسرے کو نہیں لگتی پھر دوسری حدیث ہے پھر من المجوم کا فراریک السد تم مجزوم سے کوڑی سے ایسے بچو جیسے کہ شیر سے بچتے ہو یہ صرف اس لیے فرمایا کہ جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ کہیں کوڑی کے قریب جائے اس کے نصیب میں بھی اس کے مقدر میں بھی کوڑ لکھا ہو تو وہ یہ سمجھ نہ نہیں لگے کہ مجھے اس سے کوڑ کا مرض لگ گیا ہے ورنہ اصل حقیقت وہی ہے کہ کوئی بیماری متدی نہیں ہوتی ہر بیماری جس کے مقدر میں لکھی ہے صرف اسی کو لگا کرتی ہے اور یہ بات آخر میں عرض کرتا چلوں کہ حدیث میں ہے پھر منل مجزومی جس شخص کو جزام کا مرض ہو گیا ہے اس سے دور رہو اس سے احتیاط کرو یہاں تو ایسا خوف بٹھایا گیا ہے کہ معلوم نہیں یہ تو سیکریٹ کیریئر ہیں معلوم ہی نہیں نظر نہیں آ رہا کہ اس کو کرونا ہے بس کہہ رہے ہو سکتے ہیں کہ کرونا وائرس چودہ دن کے لیے اس کے اندر چھپا ہو اس لیے اس سے بچ کر رہو تو ایسے تو میرے دوستوں محترم سامعین پھر کیا کوئی کر سکے گا جو موت سے اتنا ڈرے اور گھر میں ہی چھپا بیٹھا رہے تو اس کا اللہ پر کیا یقین ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ جلا جلالہ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے وباؤں سے بچائے ہمیں اللہ یقین کامل عطا فرمائے اپنی ذات کا ایسا پختہ یقین عطا فرمائے کہ ہمیں کوئی بھی غیر یقینی بات اور اللہ کے غیر کا اللہ کے غیر کا خوف ہمارے دل میں داخل نہ ہو اللہ جل جلال جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام تمام لوگوں کو تمام سننے والوں کو تمام سامعین کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے و آخران الحمد للہ رب العالمین